مسنون تاریخیں اور ایام کل امکل حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو ہجامہ لگوایا تو وہ حجامہ اس کے لیے ہر مرض سے شفا کا باعث ہوگا